حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ فرشتے اوپر جاتے ہیں واپس اترے تھے، ات جائے اترے تھے رہے ہیں تو واپس بھی جانا ہے تو جب واپس فجر کے وقت میں جاتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ کدھر سے آ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دنیا سے آ رہے ہیں اور اللہ جل نے اس رات کو اپنے بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ فرمایا اور ایسا معاملہ فرمایا اور ایسا معاملہ فرمایا اس رات کے فضائل اور جو بھی اس رات میں جن لوگوں کے لیے ہوا ہوتا ہے وہ پہلے آسمان والوں کو بتاتے ہیں کہتے ہیں یہ سن کر وہ پہلے آسمان کے فرشتے بے ساختہ اللہ تعالی کی حمد و صلاح شروع کر دیتے ہیں کہ یعنی تو نے اپنی مخلوق کے اوپر کتنی تو نے اپنی مخلوق کے ساتھ کیسا بہترین معاملہ فرمایا کہتے ہیں پھر یہ دوسری آسمان پر یہی ہوتا ہے وہی فرشتے دوسرے آسمان والے پہنچتے ہیں ساتویں آسمان اور, اور اس بعض مفسرین نے یہ کہا کہ یہ چار جنتیں ایک دوسرے کے اوپر ہے پہلے جنت الماع ہے اس کے بعد جنت جنت نعیم ہے اس کے بعد جنت عدن ہے اور اس کے بعد جنت فردوس ہے یہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی, کا کہ کی کارگزاری کیسی مبارک رات آئی مسلمانوں کے اوپر اور اللہ جن نے اس رات کے اندر کیا کیا فیصلے فرمائے وہ تفصیل ان کو سناتے ہیں تو اٹھتا ہے بولتا ہے اللہ تعالیٰ کا عرش کہ یا اللہ سبحان تیری قدرت اور یا اللہ تیری سخاوت اور تیری عطا اور تیری بخشش اور اپنی مخلوق کے اوپر تیرا رحم کہ تو نے ایک رات کے اندر اتنے ڈھیروں ڈھیر لوگ تو نے بخش دیے اور تو نے ان کے درجات بلند فرما دیے اور بے قدروں کو تو نے قدر والا کر دیا یہ جمرعی اللہ تعالی ہے عرش اللہ تعالی کی حمد و صلاح کے اندر بول اٹھتا ہے اللہ جنشان و عرش کو جواب دیتے ہیں کہ ہاں اپنی مخلوق کے لیے اپنے لوگوں کے لیے میں نے ایک رات ایسی رکھی ہے کہ جس کے اندر اگر وہ اس کو پا لے تو گویا کہ اللہ جل